تھوڑے سے بھائی ضرورت تو نہیں ہے جی مستورات الحمد یہی جی بھائی ہیں تو سدا تو علی رسول اللہ قریب قریب ہو جائیں سنت یہی ہے اور جو بھائی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 بل بینات ہم نے اپنے رسل کو بینات دے کر بھیجا ان کی قوموں کی طرف بینا اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو جو ایسی دلیل ہو کہ ظاہر باہر دلیل ہو برحان ہو کاتے ہو سمجھنے والے کو کوئی دقت محسوس نہ ہو وَأَنزَلْنَا معم الکتاب اول اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا اور میزان کو سب انبیاء اور رسل کے لیے کتاب کا لفظ بولا اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی ایک ہی ہے بنیادی طور پر شریعتوں کو قوموں کے اعتبار سے بدلا جاتا رہا حتیٰ نے کامل و اقمل شریعت کو نازل فرمایا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 سی بخس شدید و منافی النات اس کے اندر بہت کوت ہے جنگ کی اور دوسرے نفے بھی ہے انسانوں کے لیے ولی عالم اللہ میں رسول بلغیب ان اللہ کبیون عزیز ربض الجلال ولی کرام نے یہ لوہا اس لیے نازل کیا اور یہ کتاب اور میزان اس لیے نازل کیا رسول کو بینات دے کر اس لیے بھیجا کہ وہ جانچ لے امتحان لے لے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 کہ من تہ من کا رائے امی جو اندھے جھنڈے کے نیچے قتال کرتا ہے فقیت لطن اس کی موت جاہلیت کی موت بالکل واضح طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قتال کیوں ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے ہمارا ہدف کیا ہے کیا ہم اس ہدف کے ساتھ جڑے ہوئے جو اصلا ہماری زندگی کا ہدف ہے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 تم اللہ کی تقدیر بیان کرو اپنے منہ سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تمہاری اجتماعیت اور انفرادیت اس بات پر بین ثبوت ہو کہ تم اللہ کے سواب بڑا کسی کو نہیں مانتے جب اللہ کی بات آتی ہے تو سب بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں سب باتیں ہیچ ہو جاتی ہیں مگر کس طرح علام تم جس طرح مالک تمہاری رہنمائی کرے اپنی مرضی سے نہیں اور وہ رہنمائی کے اللہ ہر ایک کو کرتا ہے نہیں غسل اور انبیاء دیا ہے رہنمائی کے لیے علیہ وسلح کو وسلم تو جہاز جماعت کے ساتھ ہے. اہل ایمان کو جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا گیا ید اللہ اما الجماعت اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ جہاد جماعت کے ساتھ ہے اکیلے نہیں ہے یہ اجتماع یا عبادت اور اجتماعیت میں غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں لا سج امتی اللہ دلال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 ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ حق پر غالب رہے گا کہ یہ اہل علم ہے کیونکہ وہ جہاد اور کتال یقاتلون کا بھی ذکر آتا ہے مختلف روایات ہیں کہ یہ کتال کرتے رہیں گے تقوم السا تقوم حتیہ کہ قیامت قائم ہو جائے اس وقت تک کتاب کرتے رہیں گے جب تک علیہ اللہ سلام کا نزول ہو جائے تو یہ کتال کرنے والے علم کی روشنی میں کتال کریں جماعت کے ساتھ کتال کریں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 یہ نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی جہاد اور قتال ہو گیا اللہ کے راستے میں نہیں جب نیچے جمع ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں جو رب الجلال والاکرام کے دشمن ہیں شرک و کے نظریات کھلے طور پر نہ صرف یہ کہ رکھتے ہیں بلکہ ان پر فخر کرتے ہیں تو پھر یہ خام خا اللہ کے دین کے ساتھ ایک دھوکہ ہے تو قتال کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قتال فی سبیل اللہ اور تعاون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 اس بات پر نکالے گئے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو تو اور اللہ پر ایمان کے تمام جو کام ہے یہ لوگوں تک پہنچا دو بیان کر دو کہ ایمان کسے کہتے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی تو اس امت کو بچانا دفاعی جنگ اسی لیے ہے اور کتابیں نکایا بھی اسی لیے ہے یہ کتاب جو اس وقت مجاہدین کرتے ہیں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 اگر یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی قرآن میں یہ بات نازل نہ کرتا لو اشرف لہبی تو ملون کوئی انبیاء والے امال بھی کر سکتا ہے علیہ الصلاۃ اسلم ہر جد میں کوئی امت وہاں تک کب پہنچ سکتا کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا اگر یہ بھی بالفرض محال شرک کا ارتقاب کر بیٹھتے تو ان کے انبیاء والے اعمال سارے حبت ہو جاتے نہ کہ یہ کہ شرف ان کے لیے توحید اور اسلام بن جاتا اور نبی علیہ صلاحت وسلام کو بھی فرمانے لا ان اشرک تلیا بطنٰ عمل آپ سنتے رہتے یہ کیوں کہا یہ اسی لیے کہا کہ ہم آم سے دھوکا کھاتے ہیں اور اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج ہم نے ان کو بلا لیا ہے تو یہ جہاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے سٹیج پر بلا لیا یہ ہم نے سیاست کے اندر مسلمانوں کو کوئی نمائندگی دلوانے کے لیے کیا اس واسطے ہم نے یہ تحاج کیے ہے تو یہ سارے شرک پر ہمیں اچھی طرح معلوم حمد اللہ ہم تو بھولے نہیں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 یا ان کی بےزتی کر دی جائے بلکہ اسے اسی وقت تو عالم ربانی کا اتنا روپ تھا کہ وہ پوچھتا ہے کہ اس کا کفارہ کیا کیا اگر یہ حیثیت ہمیں حاصل ہو تو مسلمان جو ہے ہمارے پیچھے آنے والے ہمیں ان کا امتحان لینے کی اجازت نہیں ہم انہیں تو ہی بتاتے چلے جائیں کیا اس مسجد میں جو ہے اس کا امتحان لیا جائے گا عقیدہ کیا ہے کیا مانتے ہو نبی علیہ صلاح اسلام کے بارے میں کوروے کے بارے میں کیا نہیں جب آپ کے پاس ممبر ہے آپ کے پاس ماشاء یہاں پر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 اور انہوں نے سوچا کہ یہ حدیث بیان کرنے والے نے کوئی بلائی کا کام نہیں کیا تو اخلاص اخلاص کے بعد یقیناً بلکہ اخلاص سے بھی پہلے توحید اور توحید کے ساتھ اخلاص اور اخلاص سے پہلے توحید اور توحید سے پہلے اخلاص لازم و ملزوم ہے اور پھر اس طریقے رسول صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم علما سے رابطہ پھر یہ کتاب جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے فرشتے بھی نازل ہوں گے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 کہ تم اللہ کو اس طرح مان لو جس طرح زمین و آسمان سورج اور چاند ستارے اور سیارے ہوا اور فضا اور جس طرح تمہارا اپنا دل اور دھڑکنے والا دل اور جھپکنے والی آنکھیں اور دوران کرنے والا خون ایک الح کے حکم پر چل رہا ہے تم بھی اس کے سامنے سر جھکا دو تو یقیناً یہ تواوید کے ساتھ جنگ ہے ہاں ایک مسئلہ جو ہے اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں وہ ہے اشتعانہ بل مشرق یہ بڑا معروف مسئلہ ہے لوگوں کے اندر اس پر بہت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 تعوت کی پہچان ہی آدمی کے اندر باقی نہ رہے اور وہ تعبوت سے مدد لینے پر رسالہ لکھ رہا ہو کہ ہم تعوت سے مدد کیوں لیتے ہیں اور اس پر دلائل کے امبار جمع کرنے کے بعد یہ کہہ رہے پاکستانی فوج بھی تو کلمہ گو ہے نا ان پر بھی جہاد فرض ہے ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں کیا ہر جب تم نے انہیں مسلمان کر دیا پھر تابوت کیوں کہتے ہو پھر تو تمہارا یہ عنوان غلط ہے تابوت سے مدد لینا جب وہ کلیما گو مسلمان ہے کسی درجے کے بھی تو پھر تعوت سے مدد لینے والا باپ جو ہے یہ تم نے غلط کھولا خلطے مبحس ہو گئے یا تو تعوت کہو یہ تو بہت بڑی خیال ہے اگر تابوت مان لو تعاون مان کر مدد لو گے تو انشاءاللہ تمہیں بہت جلد سمجھ آ جائے گی کہ اپنے سے طاقتور تعبوت جبکہ ہم چیونٹی ہوں ہاتھی سے مدد لینا جائز نہیں ہوتا ہاتھی جس وقت چاہتا ہے چونٹی کو مسئلہ دیتا ہے تعوت سے مدد لینے کے لیے علماء نے جو شرائط اور ضابطے مقرر کی ہیں ان کا ملخط یہ ہے کہ تعوت کی گردن تمہارے ہاتھ میں ہو جس سے مدد لے رہے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 آمین. موجودہ دور میں کون سا جھنڈا یہ قرآن سنت پڑی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا جھنڈا فارغ ہے قد تبین الرشد من مل رشد کو ہدایت کو اور گمراہی کو اللہ نے متبین کر دیا جس طرح سیاہی اور سفیدی ہے موت اور زندگی ہے دھوپ اور چھاؤں ہے جھنڈا پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہوگی کوئی اس راستے میں چل کے تو دیکھے